عرباً انہیں اپنے شوہروں کو محبت دینے والی اور ان کی ہم عمر بنایا ہے یہ سب کچھ دائیں والوں کے لیے ہے